ہم بھو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وسلات وسلم عالام اللہ نبی جب أمَّا بعدَُ فَ أَعضُ بِاللههِ مِ الشَّيْطانِ الرجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَِ الرَّحيِيم حُرِّمَ التعَلَْكُمْ أَُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَبَاتُكُمْ وََّاتُكُمْ وَخَااتُكم وَخاتُكُمْ وَبَناتُ الْ الأأَخِبَ بَناتُ الْأُخْتِبَ قُمَّهاتُكمُ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ أُمَّهَاتٌ لَّكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ رَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إلا صد آج کے درس کا آغاز سورت النساء کی آیت نمبر 23 سے کیا جا رہا ہے اور یہ چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ ہے اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اس سورہ میں اللہ پاک نے زیادہ تر خواتین کے متعلق مسائل بیان فرمائے ہیں اور آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی اس میں محرمات کا ذکر ہے یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جتنی تفصیل کے ساتھ محرمات کا ذکر قرآن میں ہے اتنی تفصیل کے ساتھ کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمیں ہدایات دیتی ہے عقائد کے بارے میں بھی اعمال کے بارے میں بھی اخلاق کے بارے میں بھی معاشرت کے بارے میں بھی معیشت سیاست اور حکومت کے بارے میں بھی نکاح اور طلاق کے مسائل کے بارے میں بھی حلال حرام اور جائز نجائز کے بارے میں بھی پھر اس میں قصے بھی ہیں گزشتہ امتوں کے واقعات بھی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اس میں موائز بھی ہیں اس میں نصیحتیں بھی ہیں تو یہ سارے مضامین پہلو ب پہلو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں بہت سے ساتھی قصوں کی آیات کو خوب دلچسپی سے سنتے ہیں لیکن دوسری آیات پر توجہ نہیں دیتے بعض باز بعض و نصیحت بلی آیات میں بڑی بشاشت اور اپنے لیے ایک سبق محسوس کرتے ہیں لیکن احکاموں مسائل والی آیات کو وہ گویا کہ خوش قسم کا مضمون سمجھتے ہیں لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ تو اللہ پاک کی کتاب ہے اس میں ہر قسم کے مضامین ہیں اور سارے ہی سارے مضامین یہ ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے ہیں اس لیے اللہ پاک کا جو بھی حکم ہو ہمیں توجہ سے سننا چاہیے ادب اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے طلب کے ساتھ جستجو کے ساتھ کچھ حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سننا چاہیے عمل کی نیت سے سننا چاہیے اور تبلیغ و دعوت اور اشاعت کی نیت سے سننا چاہیے تو یہاں محرمات کا ذکر ہے اللہ نے فرمایا کہ ہر رمت علیہ کم تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں و اخبات اور تمہاری بہنیں و امات اور تمہاری پھوپھیاں وہ خالات اور تمہاری خالائیں جب کہا کہ تمہاری امہات یعنی تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں تو اس میں دادی بھی آ گئی اور نانی بھی آ گئی جو بھی ایسے رشتے آئیں گے تو ان میں اوپر تک جتنے بھی رشتے جاتے ہیں وہ بھی آ گئے ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام جب بنات کہا کہ تم پر بیٹیاں حرام ہیں تو نیچے تک جتنے رشتے ہیں وہ بھی آ گئے اس میں پوتیاں بھی آ گئیں اور نواسیاں بھی آ گئیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام اور جب فرمایا کہ اخابات تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں تو اس میں حقیقی بہنیں بھی آ گئیں اور سوتیلی بہنیں بھی آ گئیں حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام اور سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام جب امات کہا تمہاری پھوپیاں تم پر حرام تو اس میں باپ کی بہن بھی آ گئی اور اوپر والوں کی بہنیں دادا کی بہن نانا کی بہن یہ سب اس میں آ گئی ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام اسی طریقے سے جب فرمایا کہ خالہ تو تمہاری خالائیں تم پر حرام تو اوپر تک خالہ سے اوپر بھی جو رشتے ہیں وہ بھی حرام بنا تلاخ اور تمہاری بتیجیاں بھی تم پر حرام سگی بتیجی بھی حرام اور سوتیلی بتیجی کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام وہ بنا اور تمہاری بھانجیاں بہن کی بیٹیاں یہ بھی حرام اس میں سگی بھانجیاں بھی آ گئیں اور سوتیلی بھانجیاں بھی آ گئی وہ اخبار من رضا اور تمہاری دودھ شریک بہنے وہ بھی تم پر حرام اگرچہ دودھ پینے کا زمانہ مختلف ہو لیکن دودھ ایک ہی ماں کا پیا ہو تو یہ تمہاری بہن ہے رضائی بہن اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام وہ ام مہاتو اور تمہاری عورتوں کی مائیں تمہاری ساس وہ بھی تم پر حرام ممکن ہے ایک اسلام میں آنکھیں کھولنے والا اور اسلام میں زندگی بسل کرنے والا اور ان رشتوں کو جاننے والا یہ سوچے کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ تو ہر کوئی جانتا ہے ماں کے ساتھ نکاح حرام بیٹی کے ساتھ حرام بہن کے ساتھ حرام لیکن یہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی میں اکثر کہتا رہتا ہوں ان تین نعمتوں پر خوب خوب اللہ کا شکر ادا کیا کریں قرآن کی نعمت غلامی رسول کی نعمت اور شریعت متحرہ کی نعمت اور اکثر عرض کرتا رہتا ہوں امید ہے آپ نے یہ دعا یاد کی ہوگی جیسے آپ کھانا کھا کر کہتے ہو الحمد للہ لدی اطامہ مسقانہ من المسلم ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا پیشاب پخانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ پاک نے اس گندگی سے ہم کو نجات دی کپڑا پہنتے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے مجھ فقیر کو مجھ غریب کو مجھ محتاج کو یہ نیا کپڑا پہنا دیا تو اسی طریقے پر ان نیمتوں پر ایمانی نعمتوں پر روحانی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرے باللہ ربا و بل اسلامی دینا وبی محمد ان میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں مجھے اللہ کے سوا کسی اور رب کی ضرورت نہیں ہے اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صرف اسی پر ایمان لانے کی توفیق دی نہ میں درختوں کے سامنے جھکتا ہوں نہ قبروں کے سامنے جھکتا ہوں نہ دیوتاؤں سے مانگتا ہوں نہ دیویوں سے مانگتا ہوں نہ پتھروں سے مانگتا ہوں نہ لوہے پیتل اور تانبے سے مانگتا ہوں میں تو ایک اللہ سے مانگتا ہوں ایک اللہ سے لے سکم اس لیے ہی شہی جس جیسا کوئی بھی نہیں اور اسلام میرا دین ہے یہ بھی اللہ کا شکر کہ میں کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں ورنہ پتہ نہیں میری زندگی کیسے ہوتی کیسے گزرتی اور اس پر بھی اللہ کا شکر کہ میرے قائد میرے امام میرے محبوب میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے ماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں تو آج اسلام کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں ایک بدی حقیقت معلوم ہوتی ہیں گویا کہ جن کے بیان کرنے کی اور جن کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسے مذاہب رہے جن میں ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بڑے بڑے لوگ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں بہن پسند آ گئی کسی اور کو رشتہ نہیں دیا خود ہی نکاح کر لیا بیٹیوں کی عزت و ناموس پا پامال کرنے والے اور خالاؤں وغیرہ کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اسلام نے ہمارے لیے آج ان چیزوں کو بدیہی حقیقتیں بنا دیا اسی طریقے سے رضائی رشتے آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ بھئی ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا وہ رضائی ماں ہے اس کا شوہر رضائی باپ ہے اور اس کی بیٹی رضائی بہن ہے لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام دوسرے مذاہب میں اس سے بحث ہی نہیں ہے یہ تو اسلام بحث کرتا ہے یہ حقیقتیں تو اسلام کھولتا ہے تو فرمایا کہ وہ اخبات رضا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ نسا اور تمہاری عورتوں کی مائیں تمہاری ساس اس کے ساتھ نکال کر نبی تمہارے لیے حرام و رب کم فی تی ہجور کمسا کم دخل تم بہن اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہیں جن سے تم نے صحبت کی ہے تمہارے نکاح میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں تھی اور اس سے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی کو ساتھ لے کر آئی ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اب ظاہر ہے کہ جب وہ عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئی تو اس کی پرورش بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام لیکن یہ بات جان لیں کہ اس بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس شوہر یا اس ستیلے باپ کی گود میں پرورش پائی ہے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی کی بیٹی ہے لہذا اگر اس نے اس کی گود میں پرورش نہ بھی پائی ہو بلکہ پہلے سے جوان ہو کر آئی پہلے سے پل کر آئی پرورش ہو کر آئی تب بھی اس سوتیلے باپ کے لیے اپنی اس سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں لیکن یہ شرط لگائی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس عورت کے ساتھ صحبت کر چکے ہو جو پہلے شوہر سے بیٹی لے کر آئی ہے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے دخل تم بھی ہننا فلا جنا کم لیکن اگر تم نے اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے تو سابقہ شوہر سے جو اس کی بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے کوئی گنا نہیں ہے اسے چھوڑ دو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو تو یہ نکاح تمہارے لیے ہلال ہوگا وہ ہلا او ابنا کم الدینکم اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں جو تمہارے سلبی اور حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے یہ اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے سلبی اور حقیقی بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ڈبلو اس لیے کہ اربوں میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے اس کی بیوی کو بھی وہی درجہ دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی حقیقی بہو کا درجہ ہوتا تھا تو وہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کو درجہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اس تصور کو عملی طور پر حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم کروا دیا عملی طور پر حضرت سید اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے بڑا پیار تھا ان کے ساتھ اور آپ نے اپنی عزیزہ حضرت زینب کا نکاح کروا دیا حضرت زید کے ساتھ لیکن پھر دونوں میں موافقت نہ ہو سکی ہم آہنگی نہ ہو سکی حضور نے بہت سمجھایا حضرت زید کو طلاق نہ دو کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لو لیکن جب گزارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا نکاح کر لیا جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی تو عملی طور پر اس رسم کو اللہ نے ختم کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بڑا شور و ہوا اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا فلم اللہ نے کہا یہ نکاح آپ نے نہیں کیا ہم نے کروایا ہے اللہ نے کہا ہم نے کروایا ہے زوجنا کہا لکیلا یقون المنی حرج تاکہ بعد میں ایمان والوں پر کوئی تنگی باقی نہ رہے اللہ کہتے ہیں, میں دروازہ کھول دینا چاہتا تھا آخری نبی ہیں اگر آپ کے ذریعے سے بھی یہ دروازہ نہ کھولا جاتا تو قیامت تک یہ تصور باقی رہتا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت تک کے لیے ایمان والوں پر یہ تنگی ختم کر دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے نکاح کروایا جنا کہا تو یہاں فرمائے کہ وہ حلاء الا ابنا اکم اور جو بیٹے تمہاری نسل سے ہوں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام وہ انتظما بین الخت علاما قد سلف اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو یہ بھی حرام اللہ ما قد صلف مگر جو ہو چکا وہ ہو چکا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج جو بہت سے معاملات بدکاری وغیرہ کے پیش آ رہے ہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں بے پردگی کی وجہ سے اور آزادانہ اختلاط کی وجہ سے ان میں بدکاری کے بہت سارے واقعات سالیوں کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عام طور پر اپنی بیوی کی بہن اس کے ساتھ آزادانہ تعلق آزادانہ آنا جانا آزادانہ اٹھک بیٹھک تو پھر یہ غلط تعلقات تک نوبت پہنچ جاتی ہے پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بہن چھوڑ کر دوسری بہن میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں اور حالات اجازت دیں تو طلاق دے دیتے ہیں اور نہ ہو تو ویسے ہی تعلقات چلائے رکھتے ہیں تو یہ گندگی جو ہوتی ہے یہ بے پردگی کی وجہ سے اور آزادانہ اختلاط اور تعلق کی وجہ سے اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بھائیوں تو فرمایا کہ انتجما اوبئی نختئی اللہ قد سلف اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو خواب وہ دو بہنیں حقیقی ہوں یا کہ رضائی ہوں دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حلال نہیں ان اللہ کا غفور رہیما بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے یہ, یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ بہت کچھ ہوتا رہا پہلے بہت کچھ ہوتا رہا اور ممکن ہے کہ جو شریعت سے اب تک دور تھا اور جسے دین کی سمجھ نہیں تھی وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے کلما پڑھنے کے باوجود ان میں سے کسی گندگی میں مبتلا رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں جو ہو چکا ہو چکا اب تو باز آ جاؤ اب تو مجھ سے معافی مانگ لو ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے میں نے اخبار میں ایک دفعہ پڑھا تھا جو سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو اس میں میں نے پڑھا ایک شخص کی طرف سے کہ میں نے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کیا اور اب ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کسی سے کوئی غلط حرکت ہو گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر جمع رہے اللہ کہتے ہیں اب تو باز آ جاؤ اب توبہ کر لو اب معافی مانگ لو میں بڑا غفور رحیم ہوں میں کہہ رہا ہوں مجھ سے معافی مانگ لو اس گندگی کو مرنے سے پہلے چھوڑ دو توبہ کر لو بھئی کوئی تو حد ہونی چاہیے گنا کی کوئی تو حد ہونی چاہیے کہ یہاں آ کر رک جاؤ ہم نے تو ایسا بنا لیا کہ رکنا ہی نہیں ہے گنا سے رکنا ہی نہیں ہے مریں گے گنا کرتے ہوئے مریں گے ذنا کرتے ہوئے مریں گے شراب پیتے ہوئے مریں گے جھوٹ بولتے ہوئے اور مریں گے حقوق کھاتے ہوئے اور مریں گے ظلم کرتے ہوئے اور, اور بھائی وہ ایسا تو نہ ہو کبھی نہ کبھی تو رک جائے بریک لگا دے بس اب ختم ہو گیا ارے داڑھی سفید ہو رہی ہے نظر کمزور ہو گئی کمر چک گئی بڑھاپا ہے سب چھوڑ رہے ہیں سب چھوڑ رہے ہیں سب دور ہٹ رہے ہیں ایک اللہ ہے جو مجھے پکار رہا ہے جا ادھر آ اب بھی اب بھی ادھر آ سب نے تجھے ٹھکرا دیا مگر میں تجھے نہیں اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے میں کبھی انکار نہیں کروں گا کہ تُو میرا بندہ ہے چاہے تو کتنا ہی گناگار سہی کتنا ہی بدکار سہی میں پھر بھی کہوں گا یا عبادی او میرے بندو تو اللہ فرماتے ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے بل محسنات ایمان کم اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ عورتیں بھی حرام جو کسی کے نکاح میں ہوں اللہ ما ملکت ایمان سوائے ان عورتوں کے سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں سوائے لونڈیوں کے سوائے باندیوں کے تو جس عورت کا شوہر زندہ ہو تو اس شوہر کی موجودگی میں دوسرے سے نکاح کرنا یہ حرام ہے یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر چونکہ بدکاری کا دور ہے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا بازاروں پر نظر رکھنے والے پارکوں پر نظر رکھنے والے تفریح پر نظر رکھنے والے انہوں نے بتایا کہ جب سے ہمارے صدر صاحب نے یہ حقوق نسواں کے نام پر آرڈیننس منظور کیا ہے اور آزادانہ اختلاط کے مواقع فراہم کر دیے اور پولیس کو پابند کر دیا کہ تم کسی جوڑے سے پوچھ نہیں سکتے ہو تب سے بدکاری کے واقعات کسرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اب کو روک ٹوک باقی نہیں رہی اچھا اب ہو کیا رہا ہے وہ یہ ہے. اب نکاح ہو گیا لیکن نکاح کے وجود بے پردگی کی وجہ سے آزادانہ اختلاط کی وجہ سے گندگی کے ماحول کی وجہ سے ایک لڑکی من لڑکی کسی دوسرے لڑکے سے تعلق قائم کر لیتی ہے کوئی لڑکا کوئی نوجوان اسے بیوقوف بناتا ہے سبز باغ دکھا کر اپنے شوہر سے بد گمان کر دیتے اور زندگی کے گویا کے بڑے حسین اور خوبصورت نقشے کھینچتے ہیں اس کے سامنے کہ اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے تو پھر زندگی ٹھاٹ سے گزرے گی بیوقوف بناتا ہے اور پھر ایسی لڑکیاں جو بیوقوف بن جاتی ہیں وہ وکیلوں کی خدمات حاصل کرتی ہیں اور اللہ معاف فرمائے بعض وکیلوں کو ان کا تو کام یہ ہے بعض وکیلوں کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ بھائی کو دیاددار وکیل بیٹھا ہو تو ناراض ہی ہو جائے کہ مولی صاحب نے وکیلوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو بعض وکیلوں کا تو گیا کہ کام یہ ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا قاتل کو بے گناہ ثابت کرنا اور مقتول کے وارثوں کو پھنسا دینا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے تو وہ ان وکیلوں سے رابطہ کرتی ہیں پھر وہ ان کے لیے خلا کر خلا کا انتظام کرتے ہیں اور خلا جو آج کل ہوتا ہے ایک ڈرامے کسی صورت ہے ڈرامے کسی صورت شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا اور خلا عدالت سے لے کر وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں حالانکہ وہ ابھی تک شرعی اعتبار سے پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں شرعی اعتبار سے پہلے شوہر کے نکاح میں ہیں اس کے باوجود دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وکیل صاحب نے ان کو عدالت سے اجازت لے دی ہے اب وہ نکاح کر لیتی ہیں تو جب پہلا شوہر موجود ہے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اللہ فرمارے من النساء اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جن جو کسی کے نکاح میں ہیں وہ عورتیں حرام تو بھائی اگر شری طریقے سے خلا نہیں لیا گیا اور ہم دوسرے پارے میں خلا کے بارے میں بحث کر چکے ہیں اگر شری طریقے سے کھلا نہیں لیا گیا اور ڈرامہ کیا گیا ہے تو ایسی خاتون جان لے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے والا بھی جان لے کہ وہ دونوں بدکاری کے مرتخب ہو رہے ہیں ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے جس کا شوہر موجود ہے اور جس کا نکار ٹوٹا نہیں ہے من منسا اللہ ملکت ایمان حکم سوائے ان لونڈیوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہوں کہ وہ لونڈی جو گرفتار ہو جائے میدان جنگ میں اور اس کا شوہر دار الحرب میں دارالکفر میں زندہ ہے تو اگرچہ جی اس کا شوہر زندہ ہے اب وہ قیدی بن کر آ گئی اور دونوں کے درمیان اس لونڈی کے درمیان اور اس کے شوہر کے درمیان بہت فاصلہ ہے دو ملک الگ الگ ہیں تو اب اس کے ساتھ شریعت بعض شرائط کے ساتھ جمع کرنے کی اجازت دیتی ہے میں غلام اور لونڈی کے مسئلے کے بارے میں بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں اس بحث کو ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ جائز ہو کہ کسی بھی کافر ملک کی عورت کو پکڑے اور اس کے ساتھ وہ جمع کر لے ایسا نہیں ہے اس کے لیے مخصوص شرائط ہے تو جو عورتیں گرفتار ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے ان کے لیے یہ طریقہ تجویز کرتا ہے کہ ان کو اپنے نکاح میں یا ملکیت میں رکھ لیا جائے اور اس طریقے سے ان کی کفالت کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مردوں کے لیے کھلونا بن جائیں جس وقت دنیا میں اسلام آیا تو اس وقت دنیا میں اس کا رواج تھا غلام کا بھی اور لونڈی کا بھی اور اس طریقے سے یہ معاملات تھے اسلام نے بھی اس کی اجازت دی مگر بعض شرائط کے ساتھ جن کے بارے میں پہلے بحث ہو چکی ہے کتاب اللہ علیہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں یہ میں نے تم پر فرض کر دیے جان لیجئے میرے بھائیوں اسلام میں خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں اس چیز کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے نکاح جائز نہیں اس لیے اللہ پاک محرمات کے بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے ہیں کتاب اللہ علیکم اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے ان کا لحاظ کرنا ان احکام کا کس سے نکاح جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے تم آزاد نہیں ہو جیسے چاہو اور جس سے چاہو نکاح کر لو جیسی خواہش ہو ویسے اپنے نفسانی اور جنسی اور شہوانی تقاضے کو پورا کرتے رہو نہیں ایسا نہیں تمہیں پابندیوں کا لحاظ کرنا ہوگا اگر تم واقعی مسلمان ہو وہ اہل کما کم انب تم والی کم اب تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں حلال کی گئی ہیں ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال یہ جو پہلے بیان کر دی گئی فرمایا کہ ان کے ساتھ تو نکاح کرنا حرام اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں ان تب تگو بھی یہ کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ تم تلاش کرو اپنے مال کے ساتھ کیا بات کہنا چاہتا ہوں دو باتیں ایک بات تو یہ کہ اللہ فرما کہ اے مردو تم تلاش کرو رشتہ تم تلاش کرو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا اور نکاح کی درخواست کرنا